شیطان کے تین تیر اللہ اکبر اللّہُ, اکبر, لا الہ الا اللہ, هو اللہ هو اکبر اللّہُ اکبر اللّہ اکبر ولیلّم تکبیر کی بڑی فضیلت ہے سب سے زیادہ مقبول دعوت اذان ہے اس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اللہ اکبر سب سے اہم عبادت نماز ہے اس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اللہ اکبر سب سے افضل عبادت جہاد ہے اور جہاد اور تکبیر کا مستقل ساتھ ہے تقبیر سے جہاد کو قوت ملتی ہے اور جہاد سے تکبیر دور دور تک گونجتی اور پہنچتی ہے عام دنوں میں ایک بار اللہ اکبر کہنے سے بیس گناہ معاف بیس نیکیاں درج اور آشرا ذوالحجہ میں تو ہر نیکی لاکھوں میں جاتی ہے اس لیے شیطان ان دنوں زیادہ محنت کرتا ہے نفس کی خواہشات غصہ اور آپس کے جھگڑے شیطان کے یہ تین تیر ان دنوں بہت چلتے ہیں حدیث پاک میں اشارہ موجود ہے جس نے حج کیا اور اس میں شاوت والی باتوں سے فسک سے اور جھگڑے سے بچا تو اس کے سب گناہ معاف ایسا پاک جیسے ابھی پیدا ہوا ہو حکمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے خاص تیروں کی نشاندہی فرما دی اس لیے غصہ نہ کریں ٹھنڈے رہیں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں اور ناجائز خواہشات سے دور رہیں